بسم اللہ السلام علیکم ساتھیو آپ سے مختلف لیکچرز میں ملاقات ہوتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام سرور منیر راؤ ہے اور میں آپ کو نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے مضمون میں لیکچر دے رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو کبھی کھیلنے کو بھی دل چاہتا ہے یقیناً چاہتا ہوگا آپ کی دلچسپیاں اور مشاغل مختلف کھیلوں سے متعلق بھی ہوں گے آپ میں سے کچھ لوگ کرکٹ کھیلتے ہوں گے کچھ ہاکی کچھ اسکواش کچھ فٹبال کچھ بیڈمنٹن کچھ کبڈی کچھ کشتی بھی لڑتے ہوں گے اگرچہ کشتی اور کبڈی اب ایک روایتی کھیل رہ گیا ہے اور آج کے جدید دور میں بچے چاہے دیہات میں ہوں یا شہر میں وہ ٹیلی ویژن پر بھی ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں کارٹون دیکھتے ہیں موبائل سیٹ پر بھی گیمز کھیلتے ہیں اور اب تو گیمز کی سی ڈی بھی ملتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے آج ہم نے کھیل کے بارے میں پڑھنا ہے ایک نیوز رپورٹر کو جب مختلف بیٹس ملتی ہیں تو ان میں ایک بیٹ کھیل بھی ہے کھیل سے خبر کیسے حاصل کی جا سکتی ہے کھیل میں یقیناً دلچسپی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور دل بھی بہت لگتا ہے تفریح کا سامان بھی ہوتا ہے اور صحت کا سبب بھی اگر آپ دوڑ رہے ہوں ایتھلیٹکس کر رہے ہوں ہائی جمپ کر رہے ہو بازی کر رہے ہوں سوئمنگ کر رہے ہوں تو آپ کے جسم کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اور فریش آکسیجن بھی ملتی ہے تندرست و توانا بھی رہتے ہیں اور آپ کام بھی دل جمی سے کرتے ہیں اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ مصروفیت کے بعد وقفہ دے کر آرام کریں یا تفریقہ سامان پیدا کریں کیونکہ انسان کی زندگی اسی رنگ میں ہے کہ وہ منوٹنی سے تنگ آ جاتی ہے اسی طرح رپورٹنگ میں بھی مختلف فیلڈز ہیں جس شخص کی جس میں دلچسپی ہے وہ اس طرف توجہ دیتا ہے کوئی سیریس اور سنجیدہ قسم کی رپورٹنگ کرنا چاہتا ہے کوئی تحقیقاتی رپورٹنگ کرنا چاہتا ہے کوئی چیلنجز قبول کر کے کنفلکٹ یا وار زون کی رپورٹنگ کرنا چاہتا ہے کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انٹرویو کر کے خبر نکالنا چاہتا ہے کوئی پریس کانفرنس میں جا کے متجس ہوتا ہے کوئی تقریر سن کر خبر نکالتا ہے کوئی موسم کی صورتحال سے خبر ڈھونڈتا ہے غرضے کے دنیا میں جتنے پہلو ہیں ان سے خبریں نکلتی ہیں اسی طرح کھیل بھی رپورٹنگ کے حوالے سے ایک اہم حیثیت کا مالک ہے اور کھیل کی نیوز حاصل کرنا اس کی ٹیلی ویژن کوریج کرنا اب ایک بہت بڑا ہنر اور فن بن گیا ہے اور آج کے لیکچر میں ہم سپورٹس جرنلزم کے حوالے سے بات چیت کریں گے سپورٹس ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو تر تازہ بھی رکھتا ہے آپ اسائنمنٹ بھی کر رہے ہیں اور تفریح بھی حاصل کر رہے ہیں آپ کی ملاقات ان لوگوں سے ہوتی ہے جو ان وے ہماری سوسائٹی کے ایک ہی ہوتے ہیں آپ بہت سے کرکٹرس بہت سے ایتھلیٹس بہت سے جمپ لگانے والوں اور بہت سے ہاکی پلیئرس کو جانتے ہیں گالف اور اسکواش کے چیمپئنس کو جانتے ہیں پاکستان نے بھی کئی کھیلوں میں اولمپئنس کا درجہ حاصل کیا ہے ورلڈ کپ تک جیتا ہے ہاکی میں چیمپئن جیتی ہے تو ان سب سے خبریں نکلتی ہیں خبریں کھیل کے میدان میں بھی بکھری پڑی ہیں خبریں ان شخصیات میں بھی ہیں جو کھیل کھیل رہے ہیں خبریں ان آڈینس میں بھی ہیں جو کھیل دیکھ رہے ہیں خبریں ان میں بھی ہیں جو کھیلوں کی کوریج کر رہے ہیں خبریں ان میں بھی ہیں کہ جن انسٹرومنٹ سے کوریج کی جا رہی ہے یا براہ راست اور لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے یہ سب عوامل ایسے ہیں جو خبروں پر محیط ہیں یہی وجہ ہے کہ اسپورٹس جرنلزم کو صحافت کی ایک اہم قسم قرار دیا گیا ہے سپورٹس جرنلزم از این اسینشل ایلیمنٹ آف اینی نیوز میڈیا آرگنائزیشن سپورٹس ہیز grown ان ویلتھ پاور اینڈ انفلوئنس یعنی سپورٹس جرنلزم کی ایک انتہائی اہم اور امتیازی قسم بن گیا ہے سپورٹس میں صحافیوں نے اسپیشلائزیشن کرنا شروع کر دی ہے اور سپورٹس میں جو لوگ سپورٹس کھیلتے ہیں وہ قومی ہیرو بن جاتے ہیں ان کو بڑی دولت ملتی ہے سرمایہ ملتا ہے میچ جیتنے کی شکل میں یا کوئی ورلڈ کپ یا کسی وکٹری اسٹینڈ پہ نمبر ون ٹو یا تھری آنے پر بھی بڑے بڑے اماؤنٹس رکھے جاتے ہیں کھیل دیکھنے کے لیے ٹکٹس خریدے جاتے ہیں اور لاکھوں ہزاروں لوگ مختلف سٹیڈیمز میں بیٹھ کر ہر روز یہ گیمز دیکھتے ہیں اور پھر سپورٹس کے تو چینل تک آ گئے ہیں آپ نے یقیناً دنیا بھر کے چینلز کو اگر آپ براوز کرتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس سرفنگ کے دوران آپ کو کئی بڑے نمایاں سپورٹس چینل نظر آتے ہیں اور جو مسلسل راؤنڈ دی کلاک چوبیس گھنٹے پورے ہفتے پورے مہینے اور پورے پورے سال ڈیلی ان پر کھیلوں کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں کرکٹ میچز ہیں ہاکی میچ ہے آخر وہ کیوں اتنے پاپولر ہوئے ہیں وجہ یہ ہے کہ انسان کی سرشت میں ہے اس کی نیچر میں ہے کہ وہ تفریح چاہتا ہے اور تفریح کے مختلف انگلز ہیں ان میں سے سپورٹس سب سے اہم اینگل ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سپورٹس ایکسرسائز بھی ہے اور ایک فن بھی ہے اور ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ بھی بن گیا ہے آپ کو خود اندازہ ہے کہ کرکٹرز لاکھوں روپیہ ایک میچ کا کھیلنے کا لیتے ہیں پھر جب وہ میچ جیت جاتے ہیں تو مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ان کے لیے انعامات رکھے ہوتے ہیں اور جو پاپولر اسپورٹس مین ہوتے ہیں جو ہیروز کہلاتے ہیں ان کو ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں اپنے اشتہارات میں بک کرتی ہیں اور لاکھوں روپے ایک ایڈ کے ان کو ملتے ہیں اسی طرح اسپورٹس مین سیاست میں بھی داخل ہو گئے ہیں دنیا بھر میں ایسے کھلاڑی موجود ہیں اسپورٹس مین موجود ہیں جن کو مقبولیت ملی انہوں نے پیسہ کمایا اور اس کے بعد اس ملک کے سیاسی عمل میں داخل ہو گئے پارلیمنٹ کے ممبر بنے وزرا بنے اور اب تو کچھ کھلاڑیوں نے اپنی سیاسی جماعتیں بنا لی ہیں اور بڑی پاپولر سیاسی جماعتیں بنائی ہیں تو یہ ان کا انفلوئنس ہے ان کی مقبولیت ہے ان کے پاس دولت آئی اور ایک پاور آئی اور حتیٰ کہ کچھ کھلاڑیوں نے فلم تھراپی یا مخیر انداز میں اپنے جذبات کو آگے بڑھایا اور کچھ اسپورٹس مین نے بہت اچھے رفاہی کام کیے ہسپتال تک بنائے اسکول بنائے لوگوں کے لیے رفاہی ادارے بنائے ان کی ہیلپ کے لیے این جی اوز بنائی تو اس طرح آج کے دور میں سپورٹس کے شعبے نے ایک انتہائی مقبول اہم اور طاقتور پوزیشن حاصل کر لی ہے اور پھر خبریں خود بخود ان سے جنریٹ ہوتی ہیں کیا یہ خبر نہیں ہے کہ ایک کھلاڑی جو شوق میں کھیلنے گیا اور اس نے کامیابی حاصل کی مقبولیت حاصل کی اور بعد میں رفاہی کام کیے اور سیاست کے میدان میں کودا اور سیاسی جماعتیں بنا لی تو ایسی شخصیات سپورٹس کہ شعبے سے نکل کر سامنے آئی جنہوں نے انفلوئنس بھی کیا پیسہ بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ پاور گیم میں بھی شریک ہونے لگے تو سپورٹس سے خود بخود ایسی ایکسکلوسیو خبریں نکلتی ہیں صرف چاہیے کیا کہ اگر آپ سپورٹس رپورٹر ہیں تو آپ اس طرف توجہ دیجئے اور دیکھیے کہ سپورٹس والے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں موسٹ ٹیلنٹ اگر آپ ذرا تحقیق کریں اور سپورٹس کے شعبے میں اگر آپ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جیسے کھلاڑیوں نے نمایاں پوزیشنز حاصل کی اور اپنا انفلوئنس ڈالا اسی طرح دیر آر نمبر آف اسپورٹس رائٹرس یعنی جنہوں نے کھیلوں پر تحقیق کی تجزیہ کیا اور کتابیں لکھی اور ان کی بیسٹ سیلرس بنی انہوں نے اسپورٹس کی ہسٹری پر تحقیق کی اسپورٹس نے کس طرح سے گریجولی اور برتدریج ترقی کی ان سب چیزوں پر ان کی تحقیق کا نتیجہ تھا کہ وہ کتابیں اتنی پاپولر ہوئی کہ ریفرنس بک بن گئی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسپورٹس رائٹنگ از اے اسکل اور اسپورٹس رائٹر یا اسپورٹس جرنلسٹ وہ شخص بن سکتا ہے جو اسپورٹس کی تاریخ اور اس کی تنظیم اور اس کی اہمیت سے واقف ہو اگر آپ جنرل رپورٹنگ چھوڑ کر اسپورٹس رپورٹنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو محض کوئی خبر بنا لینا اسپورٹس رپورٹر بننے کے لیے راستہ فراہم نہیں کرتا اسپورٹس is a specialized field اگر آپ ایتھلیٹکس کی کوریج کر رہے ہیں بٹ یو ان انویئر کہ ایتھلیٹکس سے کیا مراد ہے ایتھلیٹکس میں کس کس قسم کی کھیل آتی ہیں اگر آپ کرکٹ اتھلیٹکس فٹ بال سوئمنگ اور اسکواش گولف کے فرق کو نہیں سمجھتے تو آپ خود سوچیے کہ آپ کیسے ایک اچھے سپورٹس رائٹر یا سپورٹس جرنلسٹ بن سکتے ہیں اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سپورٹس کی تمام تر ہسٹری پڑھنے کی کوشش کریں اور جب آپ اس پر عبور حاصل کر لیں گے کھیلوں کے تمام قواعد و ضوابط سے شناسا ہو جائیں گے تو پھر آپ ایک اچھے اسپورٹس رپورٹر بن سکیں گے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ریڈ بکس رینج آف اسپورٹس ٹاپک انکلوڈنگ بایوگرافیز ہسٹری آف کرکٹ ہاکی فٹ بال گالف ایتلٹکس ولڈ اولمپکس لوکل اسپورٹس کبڈی اینڈ ریسلنگ غرضے کے سپورٹس کے جتنے شعبے ہیں ان کو آپ جتنی محنت سے پڑھیں گے آپ ایک اچھے سپورٹس رائٹر بنیں گے آپ ایک اچھی خبر ڈھونڈ کر لائیں گے آپ کے لیے لازم ہے کہ اگر آپ کرکٹ میچ کی کوریج کرنا چاہتے ہیں تو یو شوڈ بی اے لور کرکٹ ایز ویل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کرکٹ کہاں سے شروع ہوئی کب کرکٹ پاپولر ہوئی کرکٹ کی گیمز میں کس طرح بتدریج تبدیلیاں آئی ایک زمانہ تھا صرف کرکٹ میچ فائیو ڈے کا ٹیسٹ میچ کہلاتا تھا اس کے بعد ون ڈے آیا پھر نائٹ کرکٹ آئی رات کے وقت روشنیوں میں کرکٹ کھیلے جانے لگی پھر کرکٹ کی گیند کا رنگ پہلے صرف ریڈش ٹون میں ہوتا تھا اور اب سفید گیند بھی رات کے کھیل میں کیونکہ رات کے روشنیوں میں اور اندھیرے میں بال کے رنگ کا فرق رکھا گیا اسی طرح کھلاڑیوں کے لباس کا فرق رکھا گیا پہلے جو کرکٹ کٹ تھی وہ سفید کمیز یا شرٹ اور ٹراؤزر اور, فلیٹس تھے. اور اب آپ دیکھیں ہیلمیٹ پہنا جاتا ہے پھر ہر کرکٹ ٹیم ملک کی جو ہے اس نے اپنا الگ ڈریس بنا رکھا ہے یہ اس کی پہچان بن گیا ہے اسی طرح ہاکی نے بھی بڑی ترقی کی ہے پہلے عام میدان میں زمین پہ گھاس پہ آکی کھیلی جاتی تھی پھر آسٹرو ٹرف آئی وہ ایک طرح کی مصنوعی گھاس ہے اس پر چیمپئن شپ شروع ہوئی یہ چیزیں ویسٹ نے ایجاد کی اور ایسٹرن کھلاڑیوں کو آسٹرو ٹرف پر شروع میں کھیلنے میں بڑی مشکل آتی تھی کیونکہ وہ پریکٹس تو عام زمین پر کرتے تھے لیکن ٹیسٹ میچز ان کے جو ہیں وہ وہاں جا کر آسٹرو ٹرف پر ہوتے تھے پھر ان ممالک نے آسٹرو ٹرف کے سٹیڈیمز بنائے اور حتیہ کہ وہ خود کمپٹیشن میں آئے اسی طرح اور ہاکیز ہیں ایتھلیٹکس کی ہسٹری ہے سوئمنگ کی ہسٹری ہے فٹ کی ہسٹری ہے ساکر جس کو کہتے ہیں کن ممالک میں یہ پاپولر ہے اور ساکر پلیئرس بھی بہت دولت کماتے ہیں اور ان کے بہت سی خبریں نکلتی ہیں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ان اسپورٹس اسٹارٹیڈ ان نائنٹین نائنٹی یعنی انیس سو نبے سے پہلے سپورٹس میں خبریں تو دی جاتی تھی لیکن تحقیقاتی یا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی انوسٹیگیٹو رپورٹنگ شروع کرنے کا بھی ایک پس منظر ہے آپ جب دیکھیں کہ کوئی شخص کوئی جرم سرزد کرتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تاکہ پتا چلایا جائے کہ جرم کرنے کی وجہ کیا تھی کیوں کیا اور کون تھا اسی طرح سپورٹس میں بھی جب پیسہ زیادہ ملنے لگا اس کی پاپولیرٹی بڑھی ٹیلی ویژن نیٹورکس نے لائیو کھیلوں کی نشریات شروع کی اور کھلاڑیوں کو پیسے زیادہ ملنے لگے تو اکثر کھلاڑیوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ دس از اے گڈ وے ٹو گیٹ بگ منی تو انہوں نے اپنی صحت کے حوالے سے اپنی ٹیکنیک کے حوالے سے سوچنا شروع کیا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جہاں اچھے ایڈوائزر ملتے ہیں وہاں برے ایڈوائزر بھی ملتے ہیں تو کچھ کھلاڑیوں نے ایسی ادویات استعمال کرنی شروع کر دی جن سے ان کو اپنی تھکن کا احساس نہ ہو جس سے ان میں وقتی طور پر توانائی آ جائے کچھ نے ایسے انجیکشنز لینے شروع کر دیے جو جن میں منشیات کا بھی ایلیمنٹ شامل تھا تو آپ نے ڈوف ٹیسٹ کا نام سنا ہوگا تو جب ایسے کھلاڑیوں کے بلڈ کو ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے ایسی ممنوع ادویات استعمال کی ہیں جو ایسے کھیل میں نہیں استعمال کی جانی چاہیے کیونکہ یہ انجسٹس ہے دوسرے کھلاڑی کے ساتھ کہ آپ ایک ہیومن انڈیور یا اس کی جو اندر کی طاقت اور صلاحیت ہے اس کو جب آپ سپلیمنٹ کریں کسی ایسی چیز سے تو دوسرے کے ساتھ انجسٹس ہیں پھر وہ ادویات کیونکہ اخلاقی انداز میں بھی ممنوع تھیں تو ان پر پابندی تھی کنٹرا بینڈ آئٹمس تھے ان ممنوع آئٹمس کو استعمال کرنے کی بنیاد پر جب ان کھلاڑیوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کی گئیں تو رپورٹرز ایکٹیو ہوئے رپورٹرز ایکٹیو ہوئے تو خبریں نکلی کسی طرح بال کو سکرچ کرنا تاکہ وہ مختلف نوعیت کی کرکٹ پچ پہ زیادہ آ, ٹرکی بال بن سکے اور بیٹس مین کے لیے مشکلات پیدا کر سکے تو نارمز آف گیمز کے خلاف جب ایسی ایکٹیویٹیز ہوئیں تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا آغاز ہوا پاکستان میں کرکٹ کی ہسٹری پر بھی اگر آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنا چاہیں تو یو ویل فائنڈ نمبر آف انٹرسٹنگ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ انتہائی دلچسپی کے معاملات آئیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ میں مختلف موقعوں پر جو بورڈ کے چیئرمین آئے اس کے ممبر منتخب ہوئے سیلیکٹرز منتخب ہوئے مینیجرز منتخب ہوئے ان کے حوالے سے اگر تحقیق کی جائے اور کچھ کی بھی گئی ہے تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے مختلف گروپس علاقائی گروپ فیلڈنگ کے اعتبار سے ان کی حرکات میچز، میچ فکسنگ کے بیانات اور خیالات اور اس کے اقدامات اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب کبھی کرکٹ ٹیسٹ میچ ہوتا ہے تو کتنی دلچسپی کے عوامل آتے ہیں تو اگر کوئی شخص دنیا میں یہ تحقیق کرنا چاہے تو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کرکٹ میچز ہوتے ہیں وہ دنیا کے انتہائی دلچسپ میچز میں شمار ہوتے ہیں یا کسی اور ملک کے تو یقینی طور پر ایسی خبریں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی کہ اب تک یہ ثابت ہوا ہے کہ کرکٹ کے میدان میں جو میچ اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوتا ہے وہ کرکٹ میچ سے بڑھ کے کچھ ہے اس میں کوئی ٹیم جو شکست کھاتی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس پورے ملک نے شکست کھائی اگرچہ یہ تو صحیح ہے کہ جب ایک کھلاڑی کسی ملک کی نمائندگی کرتا ہے ایک ٹیم کسی ملک کی نمائندگی کرتی ہے تو وہ, وہ اسی ملک کا نام پکارا جاتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم یا پاکستان نے میچ جیت لیا اگر سے کھلاڑی ایک ہوتا ہے یا گیارہ ہوتے ہیں کہا جاتا ہے پاکستان نے برتری حاصل کر لی وکٹری اسٹینڈ پر پاکستان پہنچ گیا کیوں اس لیے کہ لوگوں کی اتنی دلچسپی اور اسپورٹس اس کی اتنی اہمیت ہو گئی ہے تو آپ تصور کیجئے کہ پاکستان کا ایک شخص ایک فرد ایک کھلاڑی جب ایکسل کرتا ہے اور اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کرتا ہے تو وہ ملک کا نام کتنا بلند کرتا ہے تو وہ شخص جو اس فیلڈ کی رپورٹنگ کرتا ہے تو اس میں بھی ایک پرائڈ آتی ہے نیچرلی اور پھر سپورٹس رپورٹر کو دنیا کی سیر کرنے کا بھی موقع ملتا ہے کیونکہ جس فیلڈ کی سپورٹس کی وہ کوریج کر رہا ہوتا ہے اس کا پرسنل انٹریکشن اس کی انتظامیہ سے اتنا بڑھ جاتا ہے یا جس اخبار یا جس چینل کا وہ رپورٹر ہوتا ہے اس چینل اور اخبار کو بھی اس ملک سے پاکستان کی خبریں چاہیے کیونکہ وہ بینر ہیڈ لائنز بنتی ہیں بریکنگ نیوز بنتی ہیں تو وہ اپنے نمائندوں کو بھی وہاں بھیجتے ہیں بعض اوقات منتظمین ان کا خرچ برداشت کر لیتے ہیں اور اکثر اوقات نیوز پیپر اور ویژن چینل سپورٹس رپورٹر کو ان ملکوں میں بھیج دیتے ہیں اگر کرکٹ میچ کی کوریج کے لیے کوئی رپورٹر یورپ میں ٹیم کے ساتھ گیا ہو تو وہ کئی مہینے فارن ٹور کرتا ہے وہاں کا کلچر دیکھتا ہے جو ایڈڈ انفارمیشن ہوتی ہے اس طرح سپورٹس رپورٹنگ میں بھی دوسری رپورٹنگ بیٹس کی طرح بڑی کشش ہے لیکن اگر آپ سپورٹس رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ سپورٹس میں نہ صرف دلچسپی لیں بلکہ بھی انکوزٹو اپنے اندر وہ تجسس پیدا کریں کہ آپ ان کھیلوں کے بارے میں جس کھیل کی آپ رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں پوری انفارمیشن ڈیرائیو کریں اس کی انالیسس کریں اس کے پوائنٹس بنائیں جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک کی ٹیم کے بارے میں تفصیلات حاصل کریں وہاں کے لوگوں کے جو اتوار ہیں ان کا رویہ ہے وہ معلوم کریں گراؤنڈ کی جو صورت حال ہے وہ معلوم کریں موسم کا حال وہاں کا پتہ رکھیں تو آپ ایک جامے اور بہت اچھی سپورٹس رپورٹنگ کر سکتے ہیں میں سپورٹس رپورٹنگ کے اس لیکچر میں آپ کو بریف سا سپورٹس کا ہسٹورک پرسپیکٹو بھی بتا دیتا ہوں آفٹر دی ورلڈ وار ٹو دی سپورٹس رپورٹنگ گیٹ پاپولرٹی دوسری جنگ عظیم کے بعد سپورٹس رپورٹنگ کو مقبولیت حاصل ہوئی اس سے پہلے اسپورٹس رپورٹنگ میں وہ مقبولیت نہیں تھی علاقائی طور پر لوگ وہ کھیلے کھیلتے تھے اور اس کی وجہ کیا ہے آئی ہوپ یو آل نو دیٹ آفٹر دی سیکنڈ ورلڈ وار ٹیکنالوجی ڈیویلپ ہونے لگی اور یہ ٹیلی ویژن کیمرہ جس کے ذریعے میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں یہ ایک ذریعہ ہے آپ تک میری بات پہنچانے کا تو اس ٹیلی ویژن کیمرے کی ایجاد اور اس کے عام ہونے کے ساتھ ساتھ سپورٹس ایکٹیویٹی کو بھی مقبولیت ملی کیونکہ یہ گھر گھر پہنچ گیا تو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ریولوشنری انداز میں آگے بڑھنا شروع ہوئی اور آج یہ اپنے پیک پر ہے انسٹنٹلی آپ کو سب انفارمیشن ملتی ہے ایڈلیڈ آسٹریلیا میں اگر کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے یا روم میں ورلڈ اولمپکس ہو رہی ہیں یا بنگلہ دیش میں کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے جناگڑھ اور ناگپور میں کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے لندن میں اگر کوئی اسپورٹس ایونٹ ہو رہا ہے تو وہ آپ کو انسٹینٹلی ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو گولڈن پیریٹ شروع ہو رہا ہے دیٹ از فرام نائنٹین ففٹی ٹو نائنٹین سکسٹی پیپل سا اے ریپڈ گروتھ ان اسپورٹس کوریج بوتھ ان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا پچاس سے انیس سو ساٹھ کی دھائی میں سپورٹس کوریج کا گولڈن پیریٹ کا آغاز ہوتا ہے کرکٹ ایتھلیٹکس ورلڈ اولمپکس اور دوسرے ایونٹس انٹرنیشنلی نیشنلی لوگوں تک پہنچنے لگے اخبارات کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ کے بزرگ یا والدین کا جو بچپن گزرا ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ صرف ٹیلی ویژن اس وقت اتنا نہیں تھا سکسٹی فور میں پاکستان میں ویژن آیا تھا تو سکسٹی فور سے پہلے کوئی کھیل آپ براہ راست گھر پہ نہیں دیکھ سکتے تھے یا ریکارڈڈ بھی ایون نہیں دیکھ سکتے تھے تو ریڈیو مائک کے ذریعے کومنٹری ہوتی تھی تو پاکستان کے جو کمنٹریٹر کرکٹ کا آنکھوں دیکھا حال رننگ کومنٹری لائیو اس میدان سے دیتے تھے تو لوگ اپنے کان کے ساتھ ریڈیو لگائے ہوتے تھے گاڑی میں ہوں گھر پہ ہوں دفتر میں بیٹھے ہوں تو ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوتا تھا سکور کیا ہے پاکستان کے کتنے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تو وہ ریڈیو کا گولڈن پیریڈ تھا لیکن جیسے جیسے ٹیلی ویژن نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا تو ریڈیو کی وہ حیثیت منتقل ہوتے ہوتے ٹیلی ویژن پر آ گئی اور آج کے دور میں ٹیلی ویژن دفتروں میں بھی موجود ہے گھروں میں بھی موجود ہے آپ کی کار میں بھی موجود ہے اور آپ براہ راست کھیل کے میدان سے ہونے والی کمنٹری بھی سن رہے ہیں اور کھیلوں کے ایکشنز بھی دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ یعنی خود مختار سپورٹس ایجنسیاں اور فوٹو جرنلزم کا آغاز بھی سپورٹس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جیسے خبر نشر کرنے کے لیے بہت سی نیوز ایجنسیاں ہوتی ہیں جن کا میں آپ کو شروع کے لیکچرس میں تعارف کرا چکا ہوں اس طرح یہ جو گولڈن پیریڈ آف سپورٹس کوریج شروع ہوا تو انڈیپینڈنٹ سپورٹس نیوز ایجنسی سامنے آئیں اب تو ٹیلی ویژن چینل سپورٹس کا الگ سیگمنٹ اور سیٹ لائٹ فیڈ کے سیگمنٹس انہوں نے بک کیے جو مختلف ویژن چینلز کو بھیجتے ہیں اسی طرح فوٹو جرنلزم نے ترقی کی ایکشن شارٹس آف دی پلیئرس بنائے جانے لگے خوبصورت شاٹ لگانے کا ایکشن بالنگ کرنے کا ایکشن کیچ لینے کا ایکشن یہ سب ایکشن بڑے پاپولر ہوئے اخبارات کے پیجز پر نمایاں طور پر شامل ہوئے اسپورٹس میگزین سامنے آئے کھلاڑیوں کی ہسٹری لکھی جانے لگی ان کے اسٹائل پر تبصرے ہونے لگے تو آہستہ آہستہ اسپورٹس نے پوری طرح اپنا جوبن دیکھنا شروع کیا جب سے جرنلزم خاص طور پر الیکٹرانک جرنلزم کی ترقی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ مختلف کمپیوٹر پہ آپ ویب سائٹس دیکھتے ہیں اسپورٹس کی ویب سائٹس ہیں کھیلوں کی ویب سائٹس ہیں اسپورٹس کی خبروں کی ویب سائٹس ہیں یہ بھی ایک گریجول ترقی کا ایک سلسلہ تھا اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز میں دیر آر ڈیڈیکیٹڈ اسپورٹس دکانیں ایسی بن گئی ہیں جو صرف اسپورٹس شاپس ہیں جس میں آپ کو کھیلوں کی کتابیں ملیں گی آپ کو ہاکی کرکٹ بیٹس بال فٹ بال غرض کے اسپورٹس کی جو بھی چیزیں سپورٹس میں استعمال ہوتی ہیں مثلا جاگرس اسپورٹس کٹس مختلف کھیلوں کی وہ آپ ان دکانوں سے لے سکتے ہیں انٹرنیشنل اسپورٹس پرس ایسوسی ایشن بن گئی فار انٹرنیشنل اسپورٹس پرس ایسوسیشن اسپورٹس کے جو صحافی دنیا بھر میں اسپورٹس کوریج کرتے ہیں انہوں نے اپنی ایک ایسوسییشن ایشن بنا لی جرنلسٹ ایسوسیشن تو ہوتی ہے الیکٹرانک میڈیا ایسوسییشن بھی موجود ہے جرنلسٹوں کی پرس کلب بھی موجود ہیں لیکن اسپورٹس میں اسپیشلائزیشن کرنے والے جرنلسٹوں نے اپنی ایک ایسوسیشن بنا لیے بین الاقوامی سطح پر وہ رجسٹرڈ ایسوسی ایشن ہیں اگر آپ بھی اسپورٹس کی کوریج کرنا چاہیں گے اور سپورٹس رپورٹر بننا چاہیں گے تو آپ سپورٹس کی اس ایسوسییشن کے ممبر بن سکتے ہیں اور ممبر بننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گوگل سرچ انجن پہ یا کسی پہ جائیں وہاں آپ اسپورٹس ایسوسیئشن کا نام لکھیں اے آئی پی ایس انٹرنیشنل سپورٹس پریس ایسوسی ایشن جب آپ اس کو لکھیں گے تو اس کا ویب پیج کھل جائے گا وہاں سے آپ ممبر شپ شرائط دیکھیں اگر آپ اس پر پورا اترتے ہیں آپ, اس کے ممبر بن جائیں. آپ کو اس ایسوسن کی طرف سے نیوز بلیٹن آنا شروع ہو جائیں گے اور انفارمیشن آئے گی اگر آپ ایسی کسی بھی ایسوسن کا ممبر بن جائیں تو یو ول گیٹ نمبر آف clues ideas ہاؤ ٹو کور اسپورٹس ایونٹس اور دنیا بھر میں سپورٹس پر ہونے والی ریسرچ کی اپڈیٹس بھی ملتی ہیں آپ ان سے ای میل کر کے اپنے فرینڈس جرنلسٹ بنا سکتے ہیں اینڈ وین ایور یو فائنڈ این ٹو گو ان ہز کنٹری ٹو کور سم ایونٹ یو کین میٹ اور اس ملاقات کے دوران آپ کا جو انٹریکشن ہوگا آپ کو سپورٹس کے حوالے سے نئے ایکسپیرینس اور نئی معلومات ملیں گی اور یہ معلومات آپ کا ایک ایسا خزانہ ہوں گی جن کو آپ اپنے ڈسپیچز میں کئی حوالوں سے ریفرنس میں کوٹ کر سکتے ہیں اف یو آر رائٹنگ سم فیچر آپ کا جب پرسنل انٹریکشن کسی جرنلسٹ سے بڑھتا ہے اور خاص طور پر کسی دوسرے ملک کے جرنلسٹ سے اس فیلڈ کا تو آپ اس کی لائف کا سارا رچ ایکسپیرینس آپ تک منتقل ہو جاتا ہے تو میک فرینڈس دی اسپورٹس جرنلسٹ آپ لوگوں کی اپنی ایک ایسوسیشن بنتی ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے جرنلزم کی ابتدائی تعلیم حاصل کریں پھر اس میں سپیشلائزیشن کی کوشش کریں اور پھر جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ اس فیلڈ کے بارے میں مطالعہ کریں اور جا کر پریکٹیکل ہیزرٹس جج کریں جب آپ یہ سب جج کر لیتے ہیں تو ایدر یو کین بی اے ویری گڈ سپورٹس ایڈیٹر ان نیوز روم آر یو کڈ بی اے ویری گڈ رپورٹر آر یو کوڈ بی اے اسپورٹس اینکر اسپورٹس تو یہ آپ پر ہے اسپورٹس میں اگر آپ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر طرف مختلف پہلو اور تحقیق کے نئے دائرے ملیں گے اس طرح آپ کو معلومات کا ذخیرہ ملے گا اور نئے ایوینیوز کھلیں گے سپورٹس جرنلسٹ کو بھی دوسرے صحافیوں کی طرح اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہے آنکھیں اور کان بھی کھلے رکھنے ہیں تاکہ وہ لیٹسٹ ڈیویلپمنٹس تک آشنائی حاصل کرے اس کو سپورٹس میگزینز کا مطالعہ کرنا چاہیے سپورٹس پیجز کا مطالعہ کرنا چاہیے اور جب موقع ملے اگر اس کے پاس کوئی اور اسائنمنٹ ایسی اہم نہیں ہے تو سپورٹس چینل ویو کرے اب تو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی اسپورٹس جرنلزم کی ٹیکنیکل ایسپیکٹ بھی آ گیا ہے کہ ٹیلی ویژن کے ایسے کیمرامین جو سپورٹس کو لو کرتے ہیں یا جن کو پتا ہے کہ بال کو کیسے کیپچر کرنا ہے ایکشن شاٹ کیسے لینا ہے ری ایکشن آف دا کراؤڈ کیسے دکھانا ہے تو اس میں بھی وہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں اسی طرح ویڈیو ایڈیٹرز بھی ایکسپرٹ ہو گئے اسپورٹس پروڈیوسر کا ایک چینل بن گیا ہے کہ اسپورٹس کی ایڈیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اسپورٹس کی ایڈیٹنگ اور سپورٹس کی کوریج بھی وہی شخص کیمرے پر کر سکتا ہے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کر سکتا ہے لیپ ٹاپ پہ جس کو اس کھیل کی سمجھو آپ تصور تو کیجئے اگر ایک کیمرہ شاٹ بنا رہا ہے کھلاڑی نے بیٹ سے چھکا لگایا اور اگر اس کو یہی پتہ نہیں کہ چھکا جو ہے وہ باؤنڈری سے باہر گرے گا اور وہ باؤنڈری کے اندر فوکس کیے بیٹھا ہو تو ہی ول مس دی سکسر اسی طرح وہ چوکا لگائے تو وہ چوکہ مس کر سکتا ہے اسی طرح اگر ایک کھلاڑی کی گیند ہوا میں اچھلتی ہے تو اس کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ مجھے کیمرا خود بخود کہاں لے جانا ہے آل دا پروڈیوسر از ڈیئر فار انٹر کٹنگ بٹ اٹ از ناٹ دا ٹائم کہ وہ پروڈیوسر کیمرا مین کو بتایا کہ جلدی کرو شارٹ لے کر آپ اس کھلاڑی کی طرف جاؤ بال ادھر جا رہی ہے کیونکہ وہ تو فرکشن آف سیکنڈس میں بال پہنچ جاتی ہے آپ تصور کریں کتنی اسپیڈ ہوتی بال کی بالر بال پھینک رہا ہے کیمرام کو پتا ہو کہ یہ بال اگر فاسٹ بالر ہے تو کتنی جلدی سے یہ بال بیٹ تک پہنچے گی اور اگر وہ سنک کرتا ہے یا وہ ہٹ کرتا ہے تو بال اٹھتی ہے یا سلپ ہوتی ہے پوائنٹ پر جائے گی مڈ فیلڈ پر جائے گی لانگ شارٹ ہوگا یا باؤنڈری پر جائے گی یا وہ باؤنڈری کراس کرے گی اور کراس کرتی ہے تو جس انکلوجر میں وہ بال گرتی ہے تو وہاں پہ جو تماشائی بیٹھے وہ ہاتھ آگے کر لیتے ہیں کہ ان کو کیچ مل جائے آلدو اٹ از ناٹ لیکن وہ جسچر دیتے ہیں تو یہ بڑے لونگ جیسچرز ہوتے ہیں جو سپورٹس لور دیکھنا چاہتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے تو یہ ساری ٹیکنیک کیمرہ ٹیکنیک ایڈیٹنگ ٹیکنیک اور کمنٹری ٹیکنیک رپورٹنگ ٹیکنیک تو سپورٹس ایک بہت ہی وسیع فیلڈ بن گیا ہے اور پھر آپ کے پاس نیوز روم میں مختلف خبریں آ رہی ہوتی ہیں کرکٹ ہاکی فٹ بال سویمنگ اولمپکس کسی کھلاڑی کا بیمار ہونا کسی کا فوت ہو جانا کسی نئے کھلاڑی کی سینچری بنا لینا کسی کا گول کر دینا کہیں نیا اسٹیڈیم بن رہا ہے کہیں کوئی وی آئی پی سپورٹس اسٹیڈیم کا افتتاح کر رہا ہے کہیں مختلف اداروں کی ٹیمیں میچ کھیل رہی ہیں کبھی کبھی وی آئی پیز بھی شارٹ لگا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں سپورٹس چنک کا حصہ بن جاتی ہیں گلی محلوں میں کھیل ہو رہے ہیں امیچیور اسپورٹس مین نکل کے آ رہے ہیں تو بڑے بڑے کلبس میں کھیل ہو رہے ہیں علاقائی کھیل ہوتے ہیں دیہات میں کبڈی ہو رہی ہے کشتی ہو رہی ہے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں سب اس میں سپورٹس ایونٹ ہوتے ہیں تو ان سب سپورٹس ایونٹس کو جب کور کر کے نیوز روم میں پہنچتے ہیں تو نیوز روم میں بھی ایک اسپیشل ڈیسک کہلاتا ہے اسپورٹس ڈیسک جس میں کھیلوں کی خبروں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ان خبروں سے خبریں نکالی جاتی ہیں ویڈیو ایڈٹ کی جاتی ہے ان سب کو نٹ کیا جاتا ہے جیسے نیوز بلٹن ہوتا ہے اسی طرح اسپورٹس بلٹن ہوتے ہیں اور یہ جو اسپورٹس بلٹن ہوتے ہیں ان کو پھر دکھایا جاتا ہے خبروں میں اگر آپ کے پاس اسپورٹس چینل ہے تو آپ اس چینل پر وہ بلیٹن دکھا دیں گے لیکن اگر آپ نیوز چینل ہیں تو نیوز چینل کتنا بڑا کیوں نہ ہو اس کو بھی اپنے بلٹن کے کسی حصے میں سپورٹس کو ضرور اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے ورنہ اسپورٹس چینل اگر اس میں یا اسپورٹس ایونٹ اگر ان کے بولیٹن میں شامل نہیں ہے تو بولیٹن کی پاپولیرٹی کی کمی ہوتی ہے آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کا خبر نامہ دیکھا ہوگا تو آپ کو ضرور اندازہ ہوگا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے خبر نامے میں بھی عام اور اہم خبروں کے بعد لازم ہے کہ ایک اسپورٹس کا بلٹن یا اسپورٹس کا چنک ہوتا ہے اور اس کو وہ سپورٹس بلٹن کہتے ہیں تو آپ کی رہنمائی کے لیے میں آپ کو اسپورٹس بلٹن جو پاکستان ٹیلی ویژن میں کس طرح نشر کیا جاتا ہے خبریں بنی ہوئی ہیں نیوز پرزینٹر ان خبروں کو پڑھ رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت جو آپ نیوز بلٹن دیکھیں گے اس میں آپ کو نیوز پرزینٹر خبریں پڑھتا ہوا نظر آئے گا اسپورٹس نیوز پڑھتا ہوا نظر آئے گا اور یہ پریزنٹر عام طور پر ریگولر نیوز پڑھنے والے سے مختلف ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سپورٹس کے مختلف نام کھیلوں کی مختلف ٹیکنیکس اور وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ لو نیوز کاسٹرز جو پولیٹیکل خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں نیشنل خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہیومن انٹرسٹ کی دوسری خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا بینٹ آف مائنڈ اس سنجیدگی انالیٹیکل ہوتا ہے لیکن جو سپورٹس کے نیوز ریڈرز ریڈرس یا اینکر ہوتے ہیں چونکہ ان کو اس میں مہارت ہوتی ہے ان کو کھلاڑیوں کے نام پکارنے شہروں کے نام پکارنے کھیل کا نام پکارنا اس کی کسی ٹیکنیک کا حوالہ دینے میں آسانی ہوتی ہے ایک انوالومنٹ نظر آتی ہے تو اسپورٹس بلٹن کے پرزینٹر بھی عام طور پر دوسرے نیوز پرزینٹر سے ذرا مختلف ہوتے ہیں تو اس بلیٹن کو آپ دیکھیے کہ سپورٹس کی خبریں تیار ہیں اس میں ویژل بھی چل رہا ہے اور کس کس نوعیت کی سپورٹس کی خبریں دی جا رہی ہیں جسٹ ہیو اے لک دین وی ول میٹ اسپورٹس نیوز کا آغاز کرتے ہیں ہاکی سے آسٹریلیا نے ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ جیت لیا ہے نئی دلی میں کھیل گئے فائنل میں آسٹریلیا نے دفاعی چیمپئن جرمنی کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے ہرا دیا دونوں ٹیموں کو میچ میں چار چار پینلٹی کارر ملے آسٹریلیا کی ٹیم میچ کے آغاز ہی میں برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی جب چھٹے منٹ میں ایڈورڈ اوکنڈن نے گول کر دیا آسٹریلیا نے دوسری مرتبہ ولڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا ٹائٹل جیتا ہے اس سے پہلے انیس میں آسٹریلیا نے ٹائٹل جیتا تھا جبکہ 2002 اور 2006 ہزار کے ولڈ کپ میں آسٹریلیا کی ٹیم رنر اپ رہی تھی اور اب کبڈی جہاں پاکستان ایئر فورس نے انٹر سروسز کبرڈی چیمپئن شپ جیت لی ہے سیال کوٹ میں کھیلی کے چیمپئن میں پاکستان ایئر فورس آٹھ پوائنٹ حاصل کی پاکستان آرمی کی ٹیم چار پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی پانچ روز تک جاری رہنے والی چیمپئن میں نیوی کی ٹیم نے بھی شرکت کی مقابلوں کو دیکھنے کے لیے اسکول اور کالج کے طلبہ کے علاوہ شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی آخر میں کو گئے. برمنگم میں جاری آل انگلینڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں ڈینمارک کے پیٹر گیٹ نے مردوں جبکہ ان کی ہم وطن ٹینی راس میسن نے خواتین کے سامی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے مردوں کے سنگلس کوارٹر فائنل میں پیٹر گیٹ نے انڈونیشیا کے توفیق ہدایت کو سخت مقابلے کے بعد بیس اور بائیس سے شکست خواتین کے سنگلس کوارٹر فائنل مقابلے میں ڈرمارکن نے چین کی لو جان کے خلاف پہلا سیٹ ہارنے کے بعد آخری دو سیٹ جیت کر سیمی فائنل تک حاصل کر لی. ساتھیو آپ نے ابھی سپورٹس بلٹن دیکھا یہ دکھانے کا مقصد آپ کو ایک ایکسرسائز بھی دینا تھا آپ نے یہ جو سپورٹس بلٹن دیکھا ہے اس پر آپ دوبارہ بے شک اس کو ریوائن کر کے چلائیں اور پڑھیں اور دیکھیں کہ اسپورٹس کی خبر جو میچ اس میں دکھایا گیا یا جو خبر آپ کو دی گئی وہ ایک گھنٹے پر وہ ایونٹ محیط ہوگا پانچ گھنٹے پر ہوگا یا پورے دن ہوا لیکن اسپورٹس بلٹن کے لیے خبر چند منٹ کی بنائی گئی بعض اوقات ایک منٹ سے کم کی بھی تو آپ اس کو دوبارہ دیکھیے گا اور اس ایکسرسائز میں یہ چیز جج کیجئے گا کہ خبر میں بریوٹی کی کتنی اہمیت ہے پھر جو ایڈٹ کر کے شارٹس لگائے گئے ان شارٹس میں یہ میچ تو بہت دیر چلا ہوگا یہ کھیل تو بہت گھنٹوں پر محیط ہوگا لیکن چند منٹ کے اندر آپ کو پورا ریپ اپ ڈے آف, اف سپورٹس اس بلٹن میں مل گیا تو اس کو آپ جتنی بار دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سپورٹس رپورٹر ہے وہ اگر پانچ گھنٹے کا ٹیسٹ میچ دیکھ رہا ہے یا آٹھ گھنٹے کا کھیل دیکھ رہا ہے اس کے بعد وہ ایک دو منٹ یا تین منٹ میں کس طرح ایڈٹ کر کے چیزیں بناتا ہے اور سپورٹس رپورٹر کی ڈیوٹی بعض اوقات فیلڈ میں ہوتی ہے بعض اوقات اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ لائیو کرکٹ میچ آ رہا ہے آپ اس کو آج دیکھیں اور اس میں سے سلیکٹڈ شارٹس نکالیں اس کو صرف اتنا کہہ دیا جاتا ہے دیٹ مینس کہ اس نے چوکے چھکے کیچز اور ری ایکشن شاٹس لینے ہیں اور آپ نے ڈیڑھ سے دو یا ڈھائی تین منٹ کے اندر پورے دن کی ون ڈے کرکٹ میچ کا رزلٹ پیش کرنا ہے کہ جن لوگوں نے وہ میچ نہیں دیکھا وہ آپ کی دو سے ڈھائی منٹ کی یہ رپورٹ دیکھ کے ان کو پتہ چل جائے کہ آج کس کھلاڑی نے کیسا پرفارم کیا تو یہ چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کو مختلف کھیلوں کی ریکارڈنگ دکھاتا ہوں یہ ریکارڈنگ مختلف ان نو ہیں مختلف دلچسپی کے کھیل ہیں ان کو آپ دیکھیے اور ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ سپورٹس میں کتنی ویرائٹی اور کتنی انفرادیت ہے کھیل مقامی سطح پر بھی کھیلے جا رہے ہیں کھیل قومی سطح پر بھی کھیلے جا رہے ہیں کھیل بین الاقوامی سطح پر بھی کھیلے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بین الاقوامی سطح پر پاپولر اور مقبول کھیلوں کی ایک ویڈیو یہ وہ کھیل ہیں جن کو دیکھنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کتنا کلوز انٹریکشن ہوتا ہے اور جب گیارہ کھلاڑی ایک ملک کے اور گیارہ کھلاڑی دوسرے ملک کے تو یہ بائیس بن گئے بائیس کھلاڑی میدان میں گھنٹوں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس کے بعد ہزاروں اور لاکھوں تماشائی مختلف دنوں میں وہ میچ دیکھنے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی فائنینشیل ایکٹیویٹی ہوتی ہے ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں ریڈی بالا، ٹھیلے والا چیزیں بیچ رہا ہے لوگ کھانے کھا رہے ہیں تفریح ہو رہی ہے لنچ بریک ہو رہا ہے ٹی بریک ہو رہا ہے تو کتنے لوگوں کا بزنس اس سے انوالو ہوتا ہے اس پر بھی آپ خبر انویسٹیگیٹ کر کے بنا سکتے ہیں پھر کسی کھلاڑی کے سٹائل پر لکھ سکتے ہیں تو لیٹس ویو انٹرنیشنل گیمز جن میں کرکٹ ہے فٹ بال ہے ہاکی ہے گولف ہے ش ہے قرضے کے بہت سے ہیں. یہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی آپ ان کو دیکھیے اور اپنے ذہن میں ان کی سٹوری لائیے پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں یقیناً ان سب کھیلوں کو جانتے ہیں لیکن ٹیلی ویژن کیمرے نے ان کھیلوں کو کیسے ریکارڈ کیا کیسے ایڈٹ ہوئی اور ان کی اہمیت کیا اور ان میں دلچسپی کیا تھی اور آپ نے سوچنا ہے کہ اگر آپ کو کبھی سپورٹس جرنلسٹ بن کر ان کھیلوں کو کور کرنا پڑے ضروری نہیں کہ آپ خود اس کے کھلاڑی ہوں لیکن اگر آپ کے کانسپٹ کلیئر ہیں آپ ٹیکنیک کو سمجھتے ہیں آپ رد عمل کو سمجھتے ہیں تو آپ اور خبر بنانا جانتے ہیں اور خبر کا فارمولہ وہی ہوتا ہے جو جرنلزم کی ابتدائی لیکچرز میں یا نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے ابتدائی لیکچرز میں میں نے آپ کو بتایا کہ یو ہیو ٹو بی ان سرچ آف فائیو ڈبلو ایچ وین وٹ ویئر ہوم وائی اینڈ ہاؤ اسی طرح جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ہمارے دیہات میں ایسے بچے ہیں ایسے خاندان ہیں جن میں کھیل کا شوق ہے لیکن ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اچھا بیٹ خرید سکیں اچھی وکٹ خرید سکیں یا اچھے گراؤنڈ ان کو مہیا نہیں ہے لیکن وہ اپنے کھیل کے شوق کو کیسے پورا کرتے ہیں یہ بھی ایک ہیومن انٹرسٹ اسٹوری ہے لیکن انہی میں سے لوگ نکل کر ورلڈ اولمپینز بھی بنے ہیں چیمپینز بھی بنے ہیں اور ہمارے کھلاڑیوں پر اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو اکثر ان لوگوں کی نظر آئے گی ہاکی میں ہمارے پنجاب کا ایک شہر بڑا مشہور ہے بلوچستان سے بھی لوگ نکل کر آتے ہیں مختلف کھیلوں میں سندھ سے بھی نکل کر آتے ہیں آزاد کشمیر کے کھلاڑی بھی ہیں فاٹا سے بھی اسپورٹس مین نکل کر آتے ہیں پاک فوج کے بھی بہت اچھے ایتھلیٹس نکلتے ہیں اسکول کالجز سے بہت اچھے ایتھلیٹس نکلتے ہیں صرف لیکچر سن سن کے اور پوائنٹس نوٹ کر کے آپ اپنا پیپر تیار نہ کریں آپ جرنلسٹ نہ بنیں لیکن آپ کی مشاہداتی قوت آپ کی سوچ کی قوت ڈیولپ ہو آپ آنکھوں سے جو چیز دیکھتے ہیں وہ بھی ذہن میں نقش ہوتی ہے کان سے جو سنتے ہیں وہ بھی ذہن میں نقش ہوتی ہے تو یہ ویژل میڈیم ہے ویژول میڈیم میں آپ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں تو یہ سپورٹس کے بلیٹن سپورٹس کی فلمیں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی اکثر اس میں سے اور آپ آئندہ بھی دیکھیں گے لیکن چونکہ یہ ایک ایجوکیشنل اسپیکٹ سے دیکھی ہی گئی ہیں اس لیے آپ نے اس کو کورس کا حصہ سمجھ کے دیکھی ہی ہے اس کو بار بار دیکھیے اور سوچئے کہ جب اس طرح کی پرزنٹیشن سپورٹس میں ہو سکتی ہے اتنی ویرائٹی آف سپورٹس ہمارے ملک اور دنیا میں موجود ہے اور اتنا وسیع اسپیکٹرم سپورٹس کا ہے کہ لوگ پاورفل ہو گئے سیاست میں آئے حکمران بن گئے انہوں نے سیاسی جماعتیں بنا لیں ایسے اسپورٹس کے کھلاڑیوں کے جو ارب پتی بن گئے جنہوں نے جب شروع کیا تو اس وقت ان کے پاس شاید پورے دن کے کھانے کے لیے چند پیسے ہوں گے لیکن اب وہ اتنے بڑے مخیر فرد بن گئے کہ لوگوں کے دکھ دور کرتے ہیں اسی طرح ایسے ایسے نامور صحافی سپورٹس کے پیدا ہوئے جنہوں نے کتابیں لکھی اور پیسہ بھی کمایا اور علم بھی تقسیم کیا تو وائی ناٹ یو شوڈ بی اے اسپورٹس جرنلسٹ لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا ایپٹیچیوڈ اسپورٹس جرنلسٹ کا ہے آپ ٹریولنگ کرنا جانتے ہیں آپ اس کھیل کو جانتے ہیں تو آج کے لیکچر میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو سپورٹس جرنلزم کے حوالے سے تفصیلات بتاؤں اور سپورٹس کی بیٹ اگر آپ کور کرنا چاہتے ہیں یا اسپورٹس کے ٹیلی ویژن پروگرام کرنا چاہتے ہیں یا آپ اسپورٹس کے کیمرہ مین بننا چاہتے ہیں یا آپ سپورٹس کے ویڈیو ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں یا آپ سپورٹس پر تبصرہ لکھنا چاہتے ہیں آپ اخبارات کے سپورٹس کے ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں یا آپ نیوز پروڈیوسر پر اسپورٹس کوریج بننا چاہتے ہیں یا کرنٹ افیئرس کی سپورٹس کی لائیو کوریج کرنا سیکھنا چاہتے ہیں او بی وین کے ذریعے آپ لائیو ٹرانسمیشن دینا چاہتے ہیں اور آپ نیوز بلٹن پڑھنا چاہتے ہیں سپورٹس کا اینکر بننا چاہتے ہیں تو آپ کی بیسکس کلیئر ہوں علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی آپ نیٹ پر جائیے اور براوز کیجئے تو آپ کو سپورٹس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ملیں گی سپورٹس بکس ملیں گی ان کو پڑھیے اور اپنے کانسیپٹس کو فردر کلیئر کیجیے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اگر اس فیلڈ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور فیوچر میں سپورٹس جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس طرف توجہ دیں اور اگر آپ کو اس فیلڈ سے دلچسپی نہیں ہے تو جس فیلڈ میں دلچسپی ہے جس میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ اس فیلڈ کی طرف توجہ دیں دنیا میں ہر میدان کھلا ہوا ہے آگے بڑھنا شرط ہے ہمت شرط ہے جب آپ قدم بڑھاتے ہیں تو اسباب آپ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں جس راستے پر آپ چلیں گے اسی راستے کی کٹھن اور اچھی چیزیں آپ کو ملیں گی شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے اس کے ساتھ سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ